السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد الله لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته ليوم الدين أما بعد فأعوذ بالله سمير عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا بنیا انها ان تکوم اسقال حبت من خردل فتكون في صحره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطیف خبير معزز ناظرين ومشاهدين سوره لقمان کی ایت نمبر 16 کی میں نے اپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے یہ لقمان علیہ السلام کی دوسری وصیت ہے جو انہوں نے اپنے فرزند ارجمند کو کی تھی اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جو اپنی وصیت بیان کی ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی اگر اسے بھی شمار کر لیا جائے تو یہ تیسری وصیت ہوگی ورنہ لقمان علیہ السلام کی یہ دوسری وصیت ہے جسے اللہ رب العالمین یہاں بیان کیا ہے اور اس اس وصیت میں اللہ رب العالمین کی قدرے قدرت کاملہ کا اظہار اور اس کا بیان ہے آئیے پہلے ترجمہ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا یا بنیہ ان ان تک و حبہ حب منخردل اے میرے پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو پھر وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا اللہ رب العالمین بڑا باریک بین اور خبردار ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی قدرت کا بیان اس کا اعتراف اور اس کا اظہار ہے اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس بات کی بھی وصیت کی کہ وہ اللہ رب العالمین بڑا قدیر ہے قدرت والا ہے بڑی عظمتوں والا ہے اور تم جو کچھ بھی کرو گے چاہے وہ نیکی ہوگی یا برائی ہوگی انسان کہیں بھی کرے گا اللہ اربامن اسے حاضر کرے گا جیسا کہ سورہ زلزال میں یا سورہ زلزلہ میں اللہ اقبام نے فرمایا کہ جو انسان ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا یا گناہ کرے گا برائی کرے گا فَمَنْ عمل مصقال ذَرَّةٍ رتن خیرہ وَمَنْ يَعْمَلْ عمل مثقال عظر رتن ذرہ برابر بھی نیکی اور خیر ذرہ برابر شر اور برائی اللہ رب الامن ہر چیز پر قادر ہے اور اس چھوٹی چھوٹی نیکیوں اور گناہوں اور برائیوں کو اللہ رب الامن قیامت کے دن حاضر کرے گا یہ زمین بھی گواہی دے گی انسان کا جسم گواہی دے گا اس کے ہاتھ پھان اس کی پیٹھ اور پشت گواہی دیں گے اور اس طریقے سے اللہ رب العامن کی طرف سے فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال کو درج کر رہے ہوتے ہیں دو فرشتے انسان کے ساتھ موجود ہیں ایک داہنے کندھے پر اور ایک بائیں کندھے پر یہ دونوں فرشتے انسان کے کیے جانے والے تمام اعمال کو لکھتے ہیں ہمارا اور آپ کا آپ کا رجسٹر اور دفتر تیار ہو رہا ہے اور ایسا دفتر ہے جس میں ہر طرح کی چیزیں لکھی جا رہی ہیں لاغاد و رتن ولا کبیر الا اللہ آساہا ایسا دفتر ہے کہ اس میں نہ چھوٹی نیکی نہ بڑی نیکی نہ چھوٹا گناہ نہ بڑا گناہ کوئی چیز نہیں چھوڑی جا رہی ہے اور تمام چیزوں کو درج کیا جا رہا ہے اور وہ سب کے سب اس کے اندر لکھا جا رہا ہے اور انسان کو قیامت کے دن ان تمام چیزوں کی انکار کرنے کی جرات بھی نہیں ہوگی زمین بھی گواہی دے گی اور اس طریقے سے انسان کا جسم بھی گواہی دے گا اور زبان پر علابام تاڑ لگا دے گا اور اس طریقے سے انسان کے ہاتھ پاؤں قیامت کے دن گواہی دیں گے جس رب نے دنیا کے اندر ہماری زبانوں کو بولنے کی طاقت دی وہی رب قیامت کے دن ہاتھ پاؤں کو اور ہماری پیٹھ کو ہمارے پیٹ کو بولنے کی طاقت دے دے گا اور زمین کو بھی اللہ رب عامن طاقت دے گا جس زمین پر انسان گناہ کرتا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی اور اس کے خلاف اللہ رب العامین کے سامنے شہادت دے گی تو یہ اللہ رب العامین ہر چیز پر قادر ہے اللہ رب العالمین بڑا عظیم ہے اور اس جیسی کوئی عظمت والی ذات نہیں ہے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر کا مطلب یہ کہ اللہ ابامین ہر چیز سے ہر سے سب سے بڑی ذات تمام چیزوں سے کیونکہ اللہ تعالی ہی سب کا خالق ہے اللہ ہی سب کا مالک ہے اور اللہ رب العالمین نے سب کو پیدا کیا ہے آسمان و زمین کی تخلیق اللہ نے فرمائی پہاڑوں کو سمندروں کو اللہ نے پیدا کیا رات اور دن کو اللہ رب العالمین نے بنایا رات اور دن کا آنا جانا یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی مشیت اس کے حکم کے تحت ہوتی ہیں سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے چاند نکلتا اور ڈوبتا ہے ان کو اللہ ابامی نے پیدا کیا اور اس طریقے سے کشتیوں کا پانی پر چلنا بارش کا نزول اور پھر اس بارش کے پانی سے زمین کا ہرا بھرا ہو جانا اور ہواؤں کا چلنا آسمان اور زمینوں کے درمیان بدلیوں کا آنا اور جانا تمام حیوانات اور تمام جمادات کی تخلیق اور خود انسان کی تخلیق جسے اللہ رب العالمین نے بہترین ڈھانچے پر اور بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا ہے یہ ساری چیزیں اللہ ابراہن کی عظمت اور اس کی قدرت پر دراد کرتی ہیں اور اللّہ ابراہن کی عظمت اور اس کی اور اس کے موجود ہونے پر دراد کرتی ہیں یہ ساری اللہ تعالی کی نشانیاں اللہ کی بے شمار مخلوق ہیں جس طریقے سے یہ زمین جس پر ہم اور آپ بستے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں چلتے پھرتے ہیں اس طریقے سے اللہ نے ساتھ زمینیں پیدا کی ہیں اللہ نے زمین کو اصلاحیت بنایا کہ زمین سارے لوگوں کا بوش برداشت کر رہی ہے اس طریقے سے اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا جیسے جی سات زمینیں ہیں ایسے اللہ نے سات آسمانوں کو بھی پیدا کیا تو اس طریقے سے آپ اگر اللہ اربامن کی مخلوقات اللہ تعالیٰ کے کلمات اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو انسان لکھنا چاہے گا تو انسان لکھ نہیں سکتا ہے اللہ اربامن کس قدر قدرت والا ہے کہ آپ دیکھیں توت کا ایک پتا اسے جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے اور اسی دودھ کے پتے کو جب شہد کی مکھی کھاتی ہے چوستی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بطن سے اس کے پیٹ سے شہد نکالتا ہے کتنی میٹھی شہد ہوتی ہے جس کے اندر اللہ رب العلامین نے شفا رکھا ہے اس طریقے سے اسی چیز کو جب ہرن کھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مشک نکالتا ہے ایک ہی غذا ہے ایک ہی چیز ہے پانی ایک ہی ہے اسی پانی سے مختلف قسم کے نیو جات کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور ہر ایک کے اندر الگ الگ یعنی خوشبو الگ الگ ذائقہ الگ الگ رنگ الگ الگ اس کی صفات اور وہ حجم الگ الگ چھوٹا بڑا اس طریقے سے کہ اللہ البراہین یہ سب اللہ ابراہین کرنے والا یہ ساری چیزیں اللہ البراہین کے وجود پر دباؤ کرتی ہیں سب یہ ساری چیزیں اللہ براہین کی نشانیاں ہیں آپ دیکھیے ایک جانور ایک گائے بھینس گھاس کھاتی ہے اور اللہ ابامین اس کے ذریعے سے اس کے دھن سے دودھ نکالتا ہے عورت کھانا کھاتی ہے پانی پیتی ہے اسی کھانے اور اسی غذا سے اللہ ابام اس کی اولاد کے لیے اس کی پچدان میں خوراک اتارتا ہے اور دودھ پیدا کرتا ہے اس طریقے سے آپ انڈے کو دیکھ لیجئے کہ انڈا جہاں ہوا بھی نہیں جا سکتی ہے اس قدر بند رہتا ہے اس کے اندر سے اللہ ابامین زندہ مخلوق پیدا کرتا ہے کس طریقے سے اللہ ابامین کی ساری چیزیں اللہ البامن کے عظیم ہونے پر دعات کرتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ سب اللہ رب البامن کی مخلوقات ہیں اگر انسان اللہ رب بلامن کی تمام مخلوقات تمام نعمتوں کو اللہ کے تمام کمالات اور اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں کو لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتا اللہ البامن کے ارشاد ہے قلع البہر المداد الکلمات ربی النف البہر قبل فدا کلمات اور ربی و لو جنابی مصری ہی مددا آپ فرما دیجیے کہ اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور یہ سارے سمندر سے لوگ اللہ براہن کے کلمات کو لکھیں تو سمندر خشک ہو جائے گا پانی ختم ہو جائے گا لیکن ہمارے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے بولو جینا مثلی مددہ اور اگر ہم اس کے برابر پھر روشنائی لے آئیں پھر پانی اور سمندر لے آئیں تو بھی اللہ البراہین کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اللہ البرہن کی تعریف ختم نہیں ہوگی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ برہمین کی کما کو تعریف کر سکے اللہ کا حق ادا کر سکے اللہ تعالیٰ کے ہمدوسنا بیان کر سکے اتنی زیادہ نعمتیں اللہ ہربلامین کے سب کے ساتھ ہیں اس قدر اللہ البامین کے عظیم ذات ہے ہم جو سانس لیتے ہیں اللہ ابامین کے رحم و کرم پر انسان پیدا ہوتا اللہ کے رحم و کرم پر اور اس طریقے سے انسان کے اندر اللہ نے کتنی چیزیں پر رکھی ہیں یہ ساری چیزیں اللہ ہرب الامین کے وجود پر دراز کرتی ہیں اللہ نے فرمائے وفی کی موفلا تم اپنے اندر کیوں نہیں دیکھتے ہو اگر انسان اپنی ذات کے اندر غور کر لے تو وہ پہچان جائے گا کہ کوئی نہ کوئی رب ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور وہی سب کا خالق ہے وہی سب کا مالک ہے اور وہی سب کا معبود حقیقی ہے کہ طریقے سے اللہ ابراہین انسان کو پیدا کیا ہے آپ سوچیں ذرا انسان یعنی کتنی نعمتیں اللہ ابراہین ایک انسان کے جسم کے اندر رکھی ہیں اگر انسان غور کرے صرف اپنی ذات کے اندر تو اللہ تعالیٰ کو پہچان جائے گا اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہو جائے گی لہذا یہ اللہ اربان بڑی قدرت والا ہے آج لوگ انسانوں کی مصنوعات کو دیکھ کر کے ان کی قدرتوں کو دیکھ کر کے اور ان کی جو چیزیں بناتے ہیں ان کو دیکھ کر کے انسان حیرت کا اظہار کرتا ہے تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ انسان کتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ ہواؤں پہ میں سفر کرتا ہے اور اس طریقے سے سمندر کے اندر سفر کرتا ہے اور یعنی ہواؤں کے دوش پر چلتا ہے وہ کس قدر انسان تعجب کا اظہار کرتا ہے جب انسان کی ان تمام چیزوں کے ایک دوسرا انسان دیکھتا ہے اور اللہ ابامین کی قدرت کو بھول جاتا ہے کہ اللہ ابامین اس سے کہیں زیادہ کوئی کوئی تناسب ہی نہیں ہے اللہ اربامین کے مقابلے میں تمام چیزوں کی مثال ضرورے سے بھی کم ہے کہ اللہ اور انسان کو جو کچھ بھی طاقت اور قدرت ہے وہ اللہ ابرامین کی طرف سے ہے انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متاثر نہیں ہوتا اتنی بڑی بڑی مخلوقات یہ سورج زمین چاند ستارے خود انسان اتنی بڑی بڑی اللہ ابامین کی مخلوقات انسانوں سے متاثر نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ اللہ ابامین کس قدر عظیم ہے کہ ایک ہی چیز کو اللہ ابامین کسی کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور وہی چیز کسی دوسرے کے لیے نعمت کا ذریعہ بن جاتی اللہ اللہ حربامن نے پانی سے نور علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں کو نجات دے دی لیکن اسی پانی کے اندر جو ان پر ایمان نہیں لائے اللہ نے ان, ان کو ہلاک برباد کر دیا اللہ رب العالمین نے موس علیہ السلام کو سمندر سے گزار کر کے بنو اسرائیل کو نجات دے دی لیکن وہی فرعون اور اس کا لشکر جب اس سے گزرنے لگے تو اللہ کو ہلاک برباد کر دیا وہی آگ جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں جو جلاتی ہے لوگوں کو چیزوں کو جلا کر کے راہ کر دیتی ہے اسی آگ کو اللہ رلامین نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلو گلزار بنا دیا اسی آگ کو ہوایں اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت چلتی ہیں اگر پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں تو ہواؤں کو پیدا نہیں کر سکتے سورج پیدا نہیں کر سکتے چاند پیدا نہیں کر سکتے یہ سب اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں انسان مخلوقات کو گن نہیں سکتا کوئی پوری دنیا اکٹھا ہو جائے ایک روح پیدا نہیں کر سکتی ایک جان پیدا نہیں کر سکتی پوری دنیا اکٹھا ہو جائے تو انسان انسان کی مصنوعات کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کرتا ہے متاثر ہو جاتا ہے لیکن اللہ ابرامین کی تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس قدر قدرت والا ہے اس قدر عظمت والا ہے انسان اللہ ابامین کی قدرت سے اور اس کی عظمت سے متاثر نہیں ہوتا میرے بھائی ایمان میں کمزوری اور یہ خلل کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے انسان کے اندر ایمان کی کمزوری انسان کے اندر ایمان کے اندر خلل ہے تب انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے سامنے ان تمام چیزوں کو فوقیت دیتا ہے اور زیادہ متاثر ہو جاتا ہے یہ اس کے ایمان کے اندر کمی اور کمزوری کی دریل ہوتی ہے اور یہ طاقت جو بھی انسان کے پاس ہے اللہ نے دیا عقل کس نے دیا ہے اللہ نے انسانوں کو عقل دیا اسی عقل کی بنا پر انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے ساری چیزوں کو بناتا ہے یہ دی ہوئی عقل اللہ ابامین کی اگر انسان اللہ تعالیٰ عقل کو چھین لے مجنون اور پاگل بنا دے تو دنیا والے مل کر کے کیا کسی کو عقل دے سکتے ہیں اگر اللہ ابامن کسی کی آنکھ کی روشنی کو چھین لے اور اس کو انڈھا پیدا کرے تو دنیا والے مل کر کے بھی کسی آدمی کی آنکھ کی کے اندر روشنی نہیں لا اس طریقے سے اگر کوئی گونگا پیدا ہو جائے کوئی بہرا پیدا ہو جائے ساری دنیا والے اکٹھا ہو جائیں تو پھر اس کی طاقت کو اس نعمت کو نہیں لا سکتے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ ابامین کا کرم ہے اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ البامین کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ البرامین کا کے فضلوں کو ماننا چاہیے وہ مابقب نعمۃ فہمین اللہ جو کچھ بھی نعمت ہے اللہ ابامن کی طرف سے ساری دنیا کی دولتیں ہیچ ہیں میرے بھائیو ہم کسی ایک شخص کے لیے اگر وہ ہماری کچھ مدد کر دیتا ہے کسی پریشانی اور مصیبت میں کام آ جاتا ہے ہم اسے یاد ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. کسی بیماری میں کام آ گیا کسی مصیبت کے وقت اس نے ہماری مدد کر دی کچھ پیسے دے دیے ہزار دو ہزار ریال کچھ پیسے دے دیے یا اس طریقے سے اس نے ہماری کچھ مدد کر دی ہم اس بھائی کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اور انسان کو مدد کرنا چاہیے نیکی اور بر کے کاموں میں انسان کو دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے مدد کرنا چاہیے اللہ بامن کا فرمان ہے وہ تعامن البر و اور نیکی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو ایک دوسرے کی مدد کرو یہ ہم سے مطلوب ہے ہماربی قدیث خیر الناس انفا عم لوگوں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہوتے ہیں یا بہتر لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والے ہوتے تو اللہ نے انسان کو جو بھی طاقت دی ہے جو کچھ بھی نعمت دے رکھی ہے اس نعمت کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے دوسروں کو نفع پہنچائے یہ بہتر لوگوں میں سے ہوتے ہیں یہ کرنے کے لیے کہا گیا اور کرنا بھی چاہیے لیکن اللہ رب الامین نے کتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں میرے بھائیوں کہ اگر دنیا کی ساری نعمتوں کو ساری مال ساری دولت سارا مال اکٹھا کر دیا جائے اور انسان ایک جو مجنون پاگل ہو سکے مند نہیں بنا سکتے آ روشنی نہیں بلا سکتے واپس انسان بہرا اس کے بہراپن کو دور نہیں کر سکتے روح نہیں جان نہیں بنا سکتے انسان جو انسان مر گیا ہے انسان اسے زندہ نہیں کر سکتا مارنے جلانے والا اللہ رب العالمین ہے تو جو بھی طاقت ہمارے پاس ہے لوگوں کے پاس وہ اللہ رب ابراہین کی دی ہوئی طاقت ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت پر اتنا انسان ناش کرتا ہے اور اس قدر انسان اس پر اتراتا ہے اور اللہ رب ابراہین کی اصل جو طاقت ہے اس سے متاثر نہیں ہوتا اس کو بھول جاتا ہے حالانکہ اللہ ابراہنی قدرت کے سامنے ان تمام چیزوں کی حیثیت ذرے سے برابر بھی زیادہ نہیں ہے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں اور اس کی قدرت کے اندر غور و تفکر سے کام لے تو انسان جتنا زیادہ غور و فکر کرے گا اس کا ایمان اور بڑھتا جائے گا اللہ پر ایمان اس کا پختہ ہوگا اور یقین میں اضافہ ہوتا جائے گا اسی لیے اللہ قرآن کریم کی اکثر آیتوں میں ہمیں غور و فکر اور تدبر اور تفکر سے کام لینے کا حکم دیا ہے انسان ایک ایک مخلوق کے بارے میں اگر غور کرے تو انسان سمجھ جائے گا کہ ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے وہی سب کا خالق اور مالک ہے تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی قدرت بہت زیادہ ہے اللہ العالمین سننے اور دیکھنے والا ہے ہم دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اللہ کے حکم اور اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی حتیٰ کی ایک بیماری بھی ایک پتا بھی ایک انسان کی موت ایک جانور کی موت بھی اللہ ابامن کی مشیت اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ ابامین کے حکم کے بعد ہی گرتا ہے اور اللہ ابامین کو ہر چیز کا علم ہے سب کچھ اللہ ربلامن جانتا ہے کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں کتنے مرتے ہیں کتنی مخلوقات مرتی ہیں کتنے پتے دنیا کے اندر گرتے ہیں کون کیا کرتا سب کو اللہ ابامن جانتا ایک چوٹی بھی اگر چلتی ہے کالی پہاڑی کے اوپر رات کے اندر اندھیری رات میں چھوٹی سی چوٹی تو اللہ اربام اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اللہ اربان اس کے چلنے کو بھی دیکھتا ہے ہم انسان جو بھی کچھ کرتے ہیں اللہ اربرامین علیم و خبیر ہے اللہ اربام ہر چیز سے باخبر اور آگاہ ہے اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کیا کرتا ہے اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کرنے والا اخلاص کے ساتھ کرتا ہے یا ریاکاری کے طور پر کرتا ہے بندے کو خبر نہیں ہوتی بندے کو نہیں معلوم پڑتا اس نے جو عمل کیا ہے اخلاص کے ساتھ کے ریاکاری کے طور پر کیا لیکن اللہ ابام کو معلوم ہے اللہ جانتا ہے کہ ماتفی صدور ہمارے سینوں کے اندر جو مخفی بات ہیں ان کو اللہ تعالی جانتا ہے یا ال وائمۃ اللہ ہماری آنکھ کی کنکھیوں کو اللہ جانتا ہے ہماری آنکھیں کتنی بار گرتی ہیں کتنی بار اٹھتی ہیں ہماری آنکھوں کی پلکیں اس کا بھی اللہ ابامن کو علم رہتا ہے ہم نہیں جان پاتے ہماری آنکھیں کتنی بار پلکیں گرتی ہیں اور کتنی بار اوپر اٹھتی ہے اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہوتا لیکن اللہ ابراہمن یہ بھی جانتا ہے معمولی سی معمولی چیز بھی میرے بھائیو یہ کیڑا بھی اگر پیدا ہوتا مرتا ہے اس کا بھی علم اللہ ابرامین کے پاس ہوتا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ علیم و خبیر اتنا باریک بھی آئے اتنا باریکی کے ساتھ اللہ ابام تمام چیزوں کے بارے میں جاننے والا لہذا اس رب کی قدرت کا انسان کو ہمیشہ اظہار کرنا چاہیے اس کے سامنے انسان کو بے بس سمجھنا چاہیے آج ایک چھوٹا سا وائرس کرونا وائرس پوری دنیا تباہ و برباد ہے کسی کی عقل کام نہیں آ رہی ہے سب پریشان ہیں بڑی بڑے طاقتیں بڑے بڑے ممالک سب پریشان سب حیران و پریشان اس سے اتنا زیادہ لوگ ڈر رہے اتنا زیادہ ڈر رہے ہیں لیکن اللہ ربامین کو لوگ بھول گئے کہاں گئی لوگوں کے عقل کہاں گئی لوگوں کی ترقیاں کہاں گئی لوگوں کے دعوے کہاں گئے لوگوں کا اپنا یہ سب ہمیشہ اظہار کرنا کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہے ہر چیز کی خبر ہے کہاں گئے سارے کے سارے لوگ اللہ ربامن کا ایک نمونہ ہے آزاب کا چھوٹا سا اور انسان بے بس اور لاچار اور مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتا انسان اللہ ہر براہن اگر پانی کا سیلاب عذاب بھیج دے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگر آندھی اور طوفان بھیج دے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیا سونامی نہیں آتی سمندر کے اندر کتنے کتنے, کتنے گاؤں کتنے علاقے تباہ و برباد ہو جاتے کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی زلزلے آتے ہیں سیلاب آتا ہے کڑک اور رات اور اس طریقے سے زمین کے اندر دھسنا کتنے یہ آفات اور بلائیں اور مصیبتیں اللہ اربامن لوگ بھیجتا ہے دنیا کے اندر اور پوری دنیا بے بس اور مجبور ہو جاتی ہے کچھ نہیں کر سکتی دنیا اتنی مجبور اور اتنی عاجد اور کمزور ہے انسان کو اللہ نے کمزور ہی بنایا انسان کمزور ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے انسان اللہ کہ سامنے سب مجبور ہیں بے بس اور اللہ اتنی عظیم قدرت والا اللہ رب العظین ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے ہمیں اس وقت کو پہچاننا اس وقت کی بات کرنا ہمیں اس کی قدرت کا اظہار کرنا دنیا میں انسان کے پاس جو بھی طاقت ہے اسی رب کی دی ہوئی طاقت ہے کسی اور نے نہیں دیا کسی کو طاقت نہ سننے کی طاقت نہ بولنے کی طاقت نہ عقل کی طاقت نہ چلنے کی طاقت اور نہ اس طریقے سے اور کوئی بھی طاقت دنیا کے اندر ہے وہ اللہ البامین کی دی ہوئی اللہ نے سب کو عقل دیا اس عقل کی بنا پر انسان ان ساری چیزوں کو پیدا بناتا ہے اور مصنوعات جو ساری چیزیں ہیں وہ سب اللہ ابامین کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے انسان ان ساری چیزوں کو بناتا ہے تو انسان کو ہمیشہ اللہ ابامین کی قدرت کو جاننا چاہیے اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو انسان کبھی بھی اللہ کی نافرمائی نہیں کرے گا ہمیشہ اللہ ابامین کی اطاعت کرے گا اسے معلوم ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اللہ اتنا باریک ہے کہ اللہ رب الامین کو با... یعنی باریک بینی والا ہے کہ اللہ ابامین ہر چیز کی خبر رکھتا ہے لہذا ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا اللہ تعالی ہمارے ہر اعمال کا حساب لے گا اگر نیکیاں ہوں گی تو بھی حاضر ہوں گے اگر برائیاں ہوں گی تو اللہ تعالی اسے بھی حاضر کرے گا اللہ عدل والا انصاف والا اللہ ابامن کسی پر ضرور نہیں کرتا اس لیے سب کا رجسٹر اللہ ابامن تیار کروا رہے ہیں سارے نام امر ہمارے تیار ہو رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں درج ہو رہے ہیں لوگوں کی نگاہوں سے اجر ہو کر کے انسان کہ میں بچ جاؤں گا نہیں بچ سکتا اللہ سے کوئی انسان دور نہیں بھاگ سکتا ہے دنیا میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالی کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں سب کچھ اللہ کے علم کے اندر ہے انسان کتنا بھی چھپ کر کے کر لے لیکن ایک دن اسے مرنا ہے اللہ کے سامنے سے حاضر ہونا ہے سب کو اللہ کی طرف لڑ کر کے جانا ہے اللہ نے سب کو ایسی بیکار نہیں پیدا کیا اللہ ربام نے ایک عظیم حکمت کے تحت انسانوں کی تخلیق کی ہے لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی مخلوقات اور اس کی عظمت ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے اگر انسان یہ سوچ لے تو کبھی بھی انسان گناہ نہیں کرے گا کبھی انسان برائی نہیں کرے گا اللہ کی بات کرے گا تو ہمیشہ خوش کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ کے ہم جو سنا بیان کرے گا اور اللہ ابامین کبھی نا فرمانی نہیں کرے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہمارا دفتر تیار ہو رہا ہے ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اللہ فرماتا کی لاتا خود حسنت مولان نہ اللہ کو اونگ آتی ہے اسے کبھی نہیں آتی اللہ ربامین پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے پوری دنیا کا نظام اللہ ابامین چلا رہا تو اللہ البامین کسی چیز سے نہ باللہ بے خبر نہیں ساری چیزوں کا علم ہے اللہ ابرامن اللہ لوگوں کو آزماتا ہے اللہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے ظالموں کو لیکن اللہ ابامن کسی چیز سے باخبر نہیں اللہ ابام تمام بے خبر نہیں تمام چیزوں سے اللہ ابام باخبر ہے کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ بےخبر نہیں کہ اللہ تعالی کا ایک نظام ہوتا ہے تو اس طریقے سے لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اس بات کی بھی وصیت کی کہ اللہ ابامن سب کچھ دیکھ رہا کوئی اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتا کوئی اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتا اللہ ابامن کو سب کچھ مان لو حضرت عبداللہ بنور اور بارے میں آتا ہے وہ جا رہے تھے مکہ اور راستے میں غلام سے ملاقات ہوئی غلام کسی اپنے مالک کی بکریوں کو چرا رہا تھا بکریوں کو چرا رہا تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بکری مجھے دے دو کہا کہ میرا مالک کیا کہے گا میرا مالک کیا کہے گا تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا اور اٹھا لے گیا اس کو یا جانور مر گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے میں اپنے مالک کو تو یہ کہہ سکتا ہوں لیکن جو سب کا مالک ہے جو سب کا حقیقی مالک ہے میں اس کے سامنے کیا جواب دوں گا وہ تو اللہ عبامین سب کا خالق و مالک ہے اس کو ہر چیز کا علم اور خبر ہے میں اس کو کیا جواب دوں گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کا امتحان لے رہے تھے بہت متاثر ہوئے اس کے مالک کا پتہ پوچھا اس کے مالک کے پاس گئے اور اس مالک سے اس غلام کو خید کر کے آزاد کر دیا یہ ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کہ ہمیشہ اللہ ابامن کی قدرت ان کی نگاہوں کے سامنے رہے اور یہ شعور رہے کہ اللہ ابامن ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہم سب کو حساب دینا ہے کہ اللہ ابرامن ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اللہ ربامن کسی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے اللہ ابامن واقف نہ ہو اگر یہ صفت اور یہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہوگی ہم نے بچوں کے اندر پیدا کر دیا تو بچے کبھی غلط راستے سے نہیں ہٹ سکتے بچہ چوری کرتا ہے اسکول میں جاتا چوری کرتا ہے گھر کے اندر چوری کرتا ہے باہر جا کے چوری کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس لیے چوری کرتا ہے کہ ہم نے یہ چیز اس کے ذہن کے اندر دماغ کے اندر نہیں بٹھائی اس لیے بچہ چوری کرتا ہے اور چھپ کر کے اسے کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم بچ گئے ہم بچ گئے اور کسی نے نہیں دیکھا لیکن انہیں سمجھتا ہے کہ اللہ اقبام دیکھ رہا ہے کیا مت ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا اس لیے یہ چیز میرے بچوں کے اندر میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے بچپن ہی سے اور اگر یہ چیز بچپن سے ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی تو بچہ ٹھیک ٹھاک رہے گا دین پر قائم رہے گا اس کے اندر استقامت رہے گی تو یہ شروع سے چیز بچوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ بیٹے تم جو کچھ بھی کرو گے ہمیں حساب دینا ہے اللہ ہر غلامن ہر چیز سے باخبر اور آگاہ ہے جو کچھ بھی نیکی کرو گے اللہ اسے حاضر کرے گا اگر کوئی برائی ہوگی تم سے اللہ تعالیٰ اسے بھی حاضر کرے گا تو یہ صفت یہ خوبی ہمیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے لکمان حکیم نے اپنے بچے کو حصیت کی تھی اس بات کی کہ میرے بیٹے ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہوگی رائے کے دانے کے برابر بھی چاہے وہ نیکی ہوگی چاہے برائی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے حاضر کرے گا اس لیے کہ اللہ ابراہین بہت ہی زیادہ باریک بین ہے باریکی سے خبر رکھنے والا ہے اور ہر چیز کا علم اور خبر ہے اللہ البرامین کا اس لیے یہ بہت اہم وصیت اور نصیحت ہے جو لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا تھا آج میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ البامین کی قدر نہیں کرتے ہیں اللہ البامین نے فرمایا بما قدر اللہ حق قدر ہی اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی کما حقوق قدر نہیں کی وہ اور دو زمین قبرۃ ہوئی عمل قیامہ قیامت کے دن ساری زمین اللہ تعالی کی مٹھی میں ہوگی وہ سماوات مقیبیات ہی نہیں اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے صبح میں ہوتا عالم ماشرکون اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے بابرکت ہے اللہ رب الرامن کی ذات پاک ہے اتنی عظیم قدر رکھنے والا اللہ رب العالمین حقیقت ہے کہ لوگوں نے اللہ رب کی قدر نہیں کی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ادب احترام ہونا چاہیے ہم نے نہیں کیا آج ہم ایک بڑے آدمی کا ادب احترام کرتے ہیں اس کے سامنے کوئی برا کام کرنے سے کتراتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جس رب نے سب کو پیدا کیا ہے اس رب کا اس سے کہیں زیادہ ادب احترام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ہم بڑے آدمی کے سامنے بزرگ کے سامنے ایک بچہ کوئی غلط کام نہیں کرتا کوئی سگریٹ نہیں پیتا چھپ کر کے پیتا ہے تو چھپ کر کے پیتا ہے اس لیے کہ ہم نے اس کے دل کے اندر بات نہیں بٹھائی کہ اللہ عبامین ہر چیز کو دیکھنے والا اللہ حامین کہ یہاں سب کو حاضر ہونا ایک بڑے آدمی کا احترام ضروری ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ اللہ عبامین کا دب احترام ہمارے گروہ کے اندر ہونا چاہیے تو حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس کی قدرت کا پاس و نہیں کیا اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اقبام نے قدر نہیں کیا انہیں میں سے دہریا دہریا ان لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ جی کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی کوئی دنیا کا خالق اور مالک نہیں ہے انہیں دہریا کہا جاتا ہے یہ سب درحد لوگ ہوتے ہیں کافر لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات پر ان کا ایمان نہیں ہوتا کہ دنیا خود بخود یوں ہی پیدا ہو گئی حالانکہ وہ خود بخود نہیں پیدا ہوئی اللہ ان کو پیدا کیا لیکن اور دنیا میں کوئی بھی چیز خود بخود بن نہیں بن جاتی کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہوتا قلم خود بخود نہیں بن جاتا موبائل خود بخود نہیں بن جاتا کتابیں اور راہ خود بخود نہیں بن جاتے کوئی نہ کوئی ان کو بنانے والا مشینیں ہیں کارخانے ہیں لوگ ہیں بنانے والے تو اتنی عظیم مخلوق م... کائنات اور اس کائنات کے اندر ہزارہ ہزار ان گنت مخلوق کیا خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یہ بیوقوب انسان ہے جاہل انسان ہے اس طریقے کی بات کرتا ہے اس طریقے سے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی صد و حضر البیت کا اقرار کیا صرف اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اللہ کو اپنا مابودی حقیقی نہیں سمجھا انہوں نے بھی اللہ ببامن کی قدر نہیں کی جنہوں نے اللہ کو صرف جیسے مکہ کے مشرقین تھے وہ اللہ کی توحید البیت کے قائل تھے لیکن اللہ رب الامن کو مابودی حقیقی نہیں مانتے تھے یہ اللہ تعالی کے بعد میں دوسروں کو شریک کر لیا کرتے تھے اس طریقے سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالی کے اسماء اور صفات کا اللہ کے نام اور صفات کا انکار کر دیتے ہیں انہوں نے بھی اللہ ابامن کی قدر نہیں کی جو اللہ کے نام و صفات کا انکار کر دیتے اللہ کے نام و صفات کے انکار کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے اللہ تعالیٰ کی وجود کے وجود کا انکار لہذا یہ کفر ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے انکار کرتا ہے اس طریقے جو قدریاں ہیں جو تقدیر کو نہیں مانتے یا جبریا جو کہتے ہیں کہ بندہ مجبور رہے اور تو وہ لوگ بھی اللہ حربلام کو لوگوں نے بھی قدر نہیں کی جو اللہ کی تقدیر کا انکار کر دے وہ اللہ تعالیٰ علم کے علم کا انکار کر دینے والا اور اللہ کے علم کا انکار کر دینا کف اس لیے تقدیر کا انکار کرنا کف اگر کسی کا تقدیل پر ایمان نہ عموماً مسلمان نہیں ہو سکتا اس لیے جبریہ جو ہیں وہ بھی نوعزد باللہ گویا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے گویا کہ اللہ ابراہین کو ظالم ٹھہراتے ہیں گویا کہ وہ اللہ ابراہین کو ظالم ٹھہراتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ نوعزد باللہ کی انسان مجبور ہے اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اللہ کے حکمت کے انکار کرتے ہیں اللہ نے جو بندوں کو قدرت اور طاقت دی اس کا انکار کرتے ہیں اللہ کے حکمت کا اللہ کے نظام کا انکار کرتے ہیں اللہ ابامن کو ظالم کہتے ہیں گویا کی یہ سمجھتے ہیں کہ انسان مجبور ہے گناہ کرنے پر انسان مجبور ہے نیکی کرنے پر اور اس طریقے سے انسان مجبور ہے اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے یہ گویا کہ اللہ ابامن کی قدرت کا بھی انکار کرتے ہیں اللہ ابرامن کے علم کا بھی انکار کرتے ہیں اللہ ابامن کی حکمت کا انکار کرتے ہیں اللہ ابامن کو نوز بلّہ گویا کو ظالم مانتے ہیں اس طریقے سے جو بھی اللہ کی ناقرمانی کرے حرام کام کا انتخاب کرے اور جو حرام ہے شریعت کے اندر ان کا انتخاب کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی قتل نہیں کرتا اور جو چیزیں واجب فرض ہیں ان کو نہیں کرتا حرام چیزوں کے انتخاب کرتا گویا کہ اسے اللہ ابامین کی نہیں کی اگر حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اسے اعتراف ہوتا تو کبھی وہ گناہ نہیں کرتا فرائض اور واجبات میں کوتاہی نہیں کرتا اور اگر ہو جائے کبھی تو فورن ایسا انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ کے دربار میں آتا اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا اس طریقے سے جو نبی کی ربوت کا اور رسالت کا انکار کر دے اس نے بھی گویا کہ اللہ ابامین کی قتل نہیں کی گویا کہ اللہ ابرامین کو مدم کرتا ہے الزام لگاتا اللہ ابراہین پر کہ اللہ اب نے اپنے بندوں کو بغیر ہدایت اور بغیر بیان کے چھوڑ دیا ہے بغیر رہنمائی کے چھوڑ دیا. اللہ نے پیدا تو کر دیا لیکن اللہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا خوراک کا انتظام کیا اللہ نے لیکن ان کی روحانی خوراک کے لیے روحانی غذا کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا اس قدر جہالت والی بات ہے لہٰذا جو اللہ کے رسول کی یا انبیاء کی نبوتوں کا انکار کریں ان کی رسالتوں کا انکار کریں گویا کہ اس نے اللہ ابامین کی قدر نہیں کی اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے نبی اور رسول بھیجے نبی اور رسول بھیجے اللہ رب العالمین نے اگر کوئی اس کا انکار کر دیتا تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین پر نظام لگاتا ہے تہمت لگاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا ایسے ہی جو باس کا انکار کرے کہ سب کو مر جانا کوئی نہیں نکلے اٹھے گا یعنی باس کا انکار کرے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ نہیں اٹھایا جائے گا سب ختم ہو جائیں گے اسے ہی وہ بھی اللہ کی خدا کا گویا کا انکار کرتا ہے اللہ کا انکار کرتا ہے باس کا انکار کرنے والا گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو ابس پیدا کیا بیکار پیدا کر دیا اللہ نے کسی مقصد کے لیے دنیا نہیں بنائی کسی مقصد کے لیے اللہ نے کائنات کی تخلیق نہیں کہ انسانوں کو نہیں پیدا کیا تو گویا کہ وہ اپنے اس قور سے اپنے عقیدے سے یہ سمجھتا ہے کہ عزب اللہ اللہ نے سب کو بیکار پیدا کیا جبکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم انما خلقناکم اپنا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تمہاری طرف پڑھ کر کے نہیں آؤ گے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے طرف پڑھ کر کے جانا ہے سب کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا پہلی بار پیدا کرنا سے دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے جب اللہ نے پہلی بار پیدا کیا بغیر ماں باپ کہتے کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا تو اللہ البامن کے دوبارہ پیدا کرنا اور آسان اللہ نے انسان سے بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی بڑی بڑی مخلوقات عرش سب سے بڑی مخلوق عرش سے بڑی کوئی مخلوق نہیں اللہ ان کو پیدا کیا لہذا یہ سب گویا کہ اللہ البامن کی قدرت کا انکار کرنے والے ہیں اور اللہ البامین کی گیا کی قدر کرنے والے نہیں ہیں یا ہی اس کے جنہوں نے یہ کہا نا از اللہ, اللہ کی اولاد ہے اللہ کی بیویاں ہیں فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں نا اس بلا انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے یا مانگتے ہیں تو براہ راست نہیں مانگتے بلکہ پیروں اور فقیروں کا اور نبیوں کا اور اپنے اولیاء کا وسیلہ لیتے ہیں اور ان کے ذات سے ان کے مقام و مرتبے سے مانگتے ہیں یہ سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گویا کہ اللہ ربامن کی قدر نہیں کی ہے تو اللہ ربامن بہت عظیم ہے میرے بھائیو بڑی عظیم قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو انسان بیان نہیں کر سکتا ادراک نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالی کی کتنی قدرتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ انسان اسے بیان نہیں کر سکتا کرسان اللہب اللہ قدرتوں کو بیان کرے عبداللہ مسود فرماتے ہیں کہ ایک یہودی اللہ کے سور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کے ایک انگلی پر زمینوں کو ایک انگلی پر درختوں کے ایک انگلی پر پانی کو ایک انگلی پر اور جو کیچڑ وغیرہ ہیں ان مٹیوں کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ کر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں تو آپ اس کی اس بات کو سن کر کے تصدیق کے طور پر ہنس پڑے مسکرا دیے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں, داڑھیں،, داڑھیں نمایاں ہو گئیں پھر آپ نے تلاوت کی اما قدر اللہ حقاق رہی ولادو زمینت عم القیامہ وسلم سبحان و تعالی اما اشرکون آپ نے اس کی جو ہے تلاوت کی تو اس طریقے سے یہ, یہ سی بخاری کہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام یعنی آپ دیکھیں کہ ایک انگلی پر اللہ تمام چیزوں کو کیا کرے گا اٹھائے گا اور لپیٹے گا تمام چیزوں کو اس طریقے سے عبداللہ بن عباس سماتے ہیں کہ قیامت کے دن ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ایسی ہوں گی جیسے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں رائے کا دانا ہوتا ہے رائے کے دانے کی کیا حیثیت ہوتی ہے انسان کے ہاتھ میں یا اس کی ہتھیلی میں اسی طریقے سے تمام اخلوقات اللہ اربعہ من قیامت کے دن ان کو اللہ کی مٹھی میں ہوں گے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے اور یہ, یہ حکم حکمن مرفوح ہے اس طریقے سے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ بینسما دنیا غلطی تلی ہے خمس امیت عام آسمائے دنیا سے اور دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کی مسافت ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان پانچ سو سال مسافت ہے ابین یعنی ایک آسمان سے, دو سے آسمان, کے سال کی عام اور آسمان اور کرسی کے درمیان پانچ سال کا فاصلہ آسمان کے عام اور اور پانی کے درمیان پانچ سال کی مسافت ہے کلما اور وہ عرش پانی کے اوپر ہے وہ اللہ فوق العرش اور اللہ ابامن عرش کے اوپر ہے لا علی اقفا من شنعکم تمہارے عمال میں سے کوئی بھی چیز اللہ البامن پر مخفی نہیں ہے آپ بات غور کیجئے کہ کی اللہ ابامن کتنی عظیم قدرت والا اللہ کی سب سے بڑی مخلوق جو ہے عرش ہے سب سے بڑی مخلوق عرش ہے اس کے بعد کرسی ہے اس کے بعد اور بھی دیگر مخلوقات ہیں آسمان اور زمین بھی بن اللہ ابامین کی بڑی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق اللہ ابامین کی عرش ہے اس عرش پر اللہ البامین جلوہ فروز ہے مستوی ہے اور اللہ ابامین سب کے اعمال پر مطلع ہے باخبر اور آگاہ ہے اس کی ذات نواز باللہ ہر جگہ نہیں اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں دنیا کے اندر جیسے سورج ہوتا ہے آسمان کے اوپر ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی سے دنیا کے کوئی چیز خالی نہیں ہوتی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے لیکن اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے ورنہ اللہ ربامن کی مثال کسی کے ساتھ نہیں دی جا سکتی تو میرے بھائیوں یہ آپ دیکھیں کہ اللہ ربامن کتنی قدرت والا ہے. تو اسی بات کی وصیت کی تھی لقمان حکیم نے اپنے فرزند ارجمند کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی اولاد اس بات کی وصیت کریں اور انہیں نصیحت کریں تاکہ ان کے دل کے اندر اللہ ربامن کی قدرت موجود ہو اور اس کا اعتراف ہو اور جب بھی ان سے کبھی گناہ ہونے جائے اللہ ابامین کو یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم کو حساب دینا ہے اور جب عبادت کریں تو یہ, تو یہ انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو حاضر ہونا ہے اگر ہماری بات کے اندر کوئی خلل ہوگا کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں گویا کہ اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس لیے ہماری باتوں کے اندر خوش و خزو پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ابامن ہمیں اس وصیت کو پرانے کی توفیق دے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ابامین ہماری کوتاہیوں کو تغزہ فرمائے اللہ تعالیٰ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ